اللهم صل على محمد سيد الرسل والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد من المصطفى وعلى آله وأصحابه قل الصدق وصفاق سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون آمنا بالله صدق الله مولانا لاجيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ہومل کت یو اسفلونا والسلام الانوسلو آلئے وسلوتلیفلا يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ کب يَا سَيِّدِي يَا حسلا تو سلام والیا سی يَا ت منبی النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ سوہ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ شامعن السلام علیکم حمد روز تو آجز دی دعا ہے بارگاہے کا در متلک جلا جلالو اندر ہر شرف فیتنے تو نجات عطا فرماوے حق بولنے حق چلنے اور حق مرنے دی توفی قطع فرما دوستان نگرانی برادرم مولانا نور احمد صاحب اور برادرم نذیر احمد صاحب دعوت نار اس روحانی اجتماع ناچیر شریع کو ہے جنہ نوجوان ساتھیاں دوستان نے اس روحانی محفل کا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا آخت بہتر بنا شہادت دارائ نتاف فرماوے زندگی اسلام والی موت ان ایمان والی فرماوے شہادت امام عالی مقام ردوان اللہ علیہ حوالے نحفل ہے اور میرا موضوع شہادت امام علی مقام اور اصلاح عقیدہ یعنی شہادت امام آلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے نار جو اج کل بدعقیدگی عقیدگی فکر سوچ دے اندر داخل ہو گئی اس کی سلاح کرنی تھی تاجب کرو گے حیران ہو گے بھائی یہ کوئی عجیب گل ہے مامی مقام سرکار دے شہادت دے حوالے کی جی سڈے کی آ گئی ہے کی پیڑی سوچ آ گئی تھی سنو گے تو سمجھو گے بھی باقی آ تے تو سارے بھڑے بنے پے ہیں سات اور جن اس لیے بد عقیدگی سننی اخوا والے لوگ آئی ہے نا وہ غیر مذہبوں کی طرفوں آئی یا شیعان دی شیافوں یا دو بندیاں دی طرف آئی دے رائی ہیں جاہل بے علم مقررین تے شاعران دی طرف این ایک بد عقیدگی آ گئی ہے کہ امام عالی مقام سرکار دے اتنا بڑے عظیم کردار والے واقعے دے اتنے پانی پھر ہے لا شعوری طور دے دمامے عالی مقام کی تعریف کر رہے ہوں اور انہاں دی بارگاہ چرانے پیش کر رہے ہوں لیکن شعور نہیں ہوں شعوری طور وہ الٹا امام علی مقام دی تعریف دی بجائے مذمت کر رہے ہوں اور نگرانہ عقیدت پیش کرن دی بجائے آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر توہین آمیز گل پیش کر رہے ہوں جن ہوں امام علی مقام دی روح مبارک الٹا ناراض راضی نہ ہو لگا افسوس اس گل کا پورا ملک پھرنا چاہتا ہے ایڈی کوئی لاش ہو رہی آت آ گئی ہے کہ کسی بندے میں اگو یہ تمیز نہیں ہوں اصل کی سن رہے ہیں کی بیان کر رہے ہیں تنو سن گے حیرت گم ہو گم ہو جاؤ گے کہ یار اب مدت دراز تو واقعی پڑھتے بھی آئے ہاں سنتے بھی آئے ہاں می سکر بھی سدے نے ہزار روپیے خرچ کیتے ہیں الٹا اپنی مان کا بےڑا کرتا ہے سڈے مذہب والی گل کو اہل سنت و جماعت دا ایک مخصوص اقید جا کسی کسے بد فرکے دلتا ہی نہیں اہل سنت و جماعت یا سننی او نہیں جہا خالی یارویں شریف دی دیکھ پن جائے یہ تو ہو سکتا ہے تھی ایک شیعہ بٹھا دیو ساری دیکھ پی یہ کوئی وی گل نہیں کسی نے بٹھا دیو وہ دلاد پاک دی پوری دیکھ کھا جائے کلا بندہ یہ کوئی کمال نہیں سننی انہوں نہیں آد کدیوں یارویں شریف دا دان بھی کھانا نصیب نہ ہوا ہوگی لیکن اندر عقیدہ اللہ دے ولیاں دلیا سنیں مایا ناز مقررین مایا ناز یعنی جنا پوری قوم ن کر دی کیا سڈے خطیب نے انہوں بکاں دوائی خدا دی ایمان سوز تکریر ہوں سی ایمان افروز دے خطاب ہوتے ہیں ایمان سوز ایمان دجائے وہ جڑا رند ہے وہ بھی لے جن سنگت سہبت تعلق ویکھر, تے بے علمی دی وجہ جیڑی بات عقیدگی شامل ہوئی کھڑی ہے نا شہادت امام علی مقام دے حوالے نار. پہلے نمبر تے کہ جیویں غیر مذہب والے سیاہ جھنڈے والی برادری محرم نو غم کا مہینہ غم دن تصور کرتے ہیں اوانے والی مقام کی شہادت سراپا گم سمجھتے ہیں اور یہاں دنوں کی دی کوشش ہوں کہ جان جان کے منہ بنا بنا کے غم تازہ کیا جائے صرف ہوں دس دن ہی یہ شاید سڈے لوگ سڈے مکر شامل ہو گئی اس حاد تک کہ مہینہ محرم کا چند چڑھے گا جان کے کیسٹا تقریر ان لگ گے جہیا روا کم لیا ہوں سک چھڑ مار لیں کہ تھڈو جاکر دیا کسٹان جہیا جی دی جوری آواز درنج درنجی آ رہی ہوں وہ برل صاحب جہا نا برلر صاحب یہ اپنے دکانوں سے چلا رہے ہوں اپنے بسان چلا دہ دن گاڑے بند گاڑیا تو وڈا زلم جاری میں اپنے کنا اکالک ہزار تھاوا ویٹھی گل پہ کرنا میرے منڈیاں دا بعد باد فون آیا ہے ایک سنی درد رکھ والے اس آخر جی ان اے یہ ذاکر کی کسٹ لانی دے میں آخیا جی گانے گا ود گنا ہوں اس پوچھا اس آخیا چیشتی صاحب استاد جی ایتھے دے پوری بازار ہر دکان سے چلتی پی مانسو کہ یہ سنی آخے گا جنوب اپنے مذہب کی تمیز کی کونی میری گل نہیں سمجھنے توجہ بولو سبحال اللہ تو سنگیا اہل سنت و جماعت کے عقیدے غمے حسین داخل نہیں ذکر حسین داخل ہے غمے حسین انہوں دے دل دماغ دے عقیدے میں شامل ہونا ہے جڑا امام علی مقام نو مردہ اور اجڑیا سمجھا اصا نہ مردہ سمجھنے ہاں نہ پاک حسین اجڑیا سمجھنے غم حسین کرتے اسان شان تے ذکر حسین بھی کرنے سمجھ نے گل دی بڑا لطیف فرق ہے اور اللہ تبارک تعالی نے میرے شیخ پاک کے جوڑا سدکا ہے ساڈے گل کھولی ہاں میں اگلے دن ضلع ریمیال خان سان ویلے بولیا بابے بیٹھے سن داڑی مارن مولوی صاحب اتے جہے سر ساتے جائے مومن لوگ دھاڑا مار آخلو یار پنج سال ہو گئے ہوئے انجد حقیقت بری گل نکل سنی ہے سر اس علاقے نام آ جائے تو مجمے نو ودھ مجمہ اتے جڑ جاقیا کیون جو انہ علاقرے لوگ تے جن پسماندہ آخیا جا ترقی آفتا ہے ہاں ساری نگاہ پسماندہ انہوں آخیا جا جر تگ ہوباس انسان والا ہورقی یافتہ انہوں آخیا جا جا نگ تڑنگ ہو اللہ رسول دے نزدیک کو ترقی آفتا ہے وہ لوگ علاقے ایمان لوگوں کی سمجھ ویخ کے دینی حمیت اور غیرت ویکھ کے اشش کر اٹھی د کہ مولا تیرے محبوب کے ہوب رکھ والے ادھر کتے کتنے ہاں ذرا توجہ تبجو بولو سبحان اللہ اور میں کسمیان تصا میرے اٹھ دن رو تو تصا محسوس کرو گے کہ چشتی پورے ملک کے خاموش انخلاب آیا پیا ج کوئی نہ کو نہیں جی کوئی جماعت نہیں کوئی شہ نہیں لیکن اندر اندر دل جہے ہیں وہ مستفا دال جڑتے گئے حضور دل جڑتے جا رہے ہیں ہاں تو سڑو گے حیرت گم ہوو کہ ویکو کی ہوا کی پیسہ بنا ایمان نار دسو زندے کا گم ہوں یا مردے کا تنوی آخے تا پٹھ کے ایس بیٹھک چگلی کے جا ہے تو سا کام کرو گے جب تک کوئی آکھے گا تیرا ٹر گیا مر گیا اس لیے تنوع کام آنا ہے اسلے دل در درد آگ پینا معلوم ہوا کام ہمیشہ مردے کا منع کیا جہ تبارک مطالعہ نے شہیدان مردہ خیال کر بھی منع کیا خیال خیال آئے گا مردے ہون دے کام کرے مولا تعالا کا خیال کرام پیا کر د کرنا کتوں جائز ہونا ہے اور دیکھو سپاہ مالک کے کائنات کے فرمان پہ غور کر کہ اسے نہیں آخیا خالی کہ مردہ خیال نہ کرا جے کی مطلب بھائی ہے تو مردے نے پر تسا خیال نہیں کرنا اپنے خیال نو صاف جی نہ اللہ تعالی نے اگے گل مزید واہ ایسی کی جڑی اس واہ خیال ختم کر دے کیر شادی فرمایا لا سبن لوی قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل آخ فرما ہے جہے اللہ کے رستے کے اندر مارے گئے انہوں نے مردہ خیال بھی نہ کرے اتنے تک خیال روکے آوے پھر کروکیا فر فرما ہے مت سمجھے خالی خیال تو پیا روکنا وا ہے مردہ نے پر تینو خیال تو پیا منا کرنا وا اگے فرما بل خیال بلکہ زندہ نے یہ نہیں آہ. آہ. جو مت سمجھے صرف خیال تو روکنے کی گل ہے وہ ہے ہی زندہ نے ایمان دس نو خیال بھی نہ کر سکو مردہ رب فرماوے ہے ہی زندہ نے تو پھر گام کہڑی شاید آئے ہے کیوں زندہ بیٹھا ہے ہا گام ایسے گل سے ہوا نا کہ تم مر کیوں نہیں گیا کیوں دیکھا توجہ نہیں فرمائی نے چیا معلوم ہویا جی بھائی مان گم منا چاہتے ہیں اور ہر سال غم کرنا چاہتے ہیں نواں گم کے ٹھیکار بنتے ہیں غم حسین مناتے ہیں یہ لانتی امام عالی مقام نو نردہ سمجھتے ہیں شہیدان کی سافت شامل نہیں سمجھتے یہ آتے نے ایویں مطلب مارا گیا کوئی شہید نہیں ہوا اور جی جی نزدیک امام والی مقام شہید ہوں پھر زندہ سن جا سن تو پھر غم نہ پھر امام کے جان دی سانو قسم خدا دی خوشی ہوں دی کہ سڈا امام نبی سرکار دی شریعت قربان کے شہید ہو کے ہمیشہ ہی زندگی پا گیا سمجھ آ رہی نہیں. توجہ نال بولو سبحان اللہ تا کر کے ایمان نال دسیا جی سنگیو اللہ دے ولیاں دا کی کرتے ارس باب فرید دا کی کر میاں شیر ربانی دا کی کر درس اچھا سارے ولی جس دن دنیا تو لکن جان کرتے ہیں ارس کا کی مانا ہوں یہ ملوڈے مچھ ڈنڈیا پوچھو یہ جہے جناب جیڑے پہ یہ پوچھو ارس کا کیا مانا ہوں وہ آخر گے ارس کا مانا ہوں دا شادی توجہ نہیں فل بھائی نے کہ مان ہوں دا اچھا ولی اللہ کا اللہ نو ملے دن شادی کا مر رہے لیکن ملیا تے شادی دا دن نے ولی رب نو ملے شادی دا دن نے کیا امام حسین رب نو نی ملیا توجہ نہیں فرمائی نے میں کسمیا پیانا شاہ جھنڈے والی برادری جیڑی ہے نا یہ صرف گم دے کلوتی جدہ دن دا گم باقی نہ کوئی ہے نہیں نہ دلیل ہے نہ قرآن ہے نہ آدیس نہ کوئی کچھ ہے کوئی ہے, کوئی شہ نہیں صرف گم اگوں ساڈے ٹھور دنگر نے ٹھور ڈنگر نے وہاں کے گمن ویخ ویخت لگا یہ نہ واہ ہوئے مذہب ہوے تو ایون کا ہو سارے مذہب تچاسی کوئی نہ رو رہا ہے نیٹلا نہ سواد نہ گل نہ بات یہ برادری ڈنگر ایماندار یہ مر وہ تو امام دشمن نے تر ہاں تو صرف بنگ دے سجن نے کونڈے دورے ڈنڈے سجڑ لے انہوں نے کی لگے امام علی مقام نا امام علی مقام کی دوستی ہوں کدی غم نہ کر دے امام علی مقام دا ذکر کر دے قرآن حدیث دی روشنی کر دے تا کر کے اور میں امام حسن پاک کا بھی ارس ہومدین شہید کا بھی ارس ہومدین مت چودویںدی پیدا ہونے والا ہزوراش وہ اپنی ماں فرما ہے ماں آخری وقت فرما نی ماں میں جا مگر رومی نہ آگاہ نہ کری و پانی نی ماں کوئی پس تو ڈگ کے مر نال ڈنگے مر ج ایسیڈ مر جش ہونا تیرا پتوں نبی پارک دام تربان پہ آؤں گا میں پوچھنا چند بھی ساری حسین ایک نگاہ پاوے اے ماں نو غم تو منا فرما دے حسین غم دے گیا توجہ نہیں فرمائی یار حسین کی آخیا سی باما لے تھر لیا جی المدیل شہید پاک حسین دی شہادت نو کی پہنچے گا حسین دے ساتھیاں دے سات دی شہادت نو نہیں پہنچ سکتا تو وہ ماں نو پہ آخد نہیں ماں یہ گم نہ کری رومی نا ترخان کا پتر لو ریا آخ رومی نا رسول گودی آ گیا ہونا بہ در نہیں توجہ نہیں فرمائی یار جنا آخی اس گوڈ کھولی ہوے جس گوڈ والا مو میری تمنا رکھتی حسرت یا اللہ! تیرے رستے قتل ہوا پھر زندہ ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا پھر ہو قتل ہوا پھر زندہ ہوا وہ جنہ دا نانا پاک گو چا کے بار بار شہادت دی دا سبق دے جاوے نواسا غم نہ ہوجو نہیں فرمائی نہیں مروجی بولو سبحان اللہ آی آی آی آی آی. سڑک جاو جنا مردہ سمجھ آئی انہیں گم کی تے جنا اجڑا سمجھ غم اجڑیام کرتے رہے اجڑے تے ہر بندہ ہوں جا کھانا خراب ہوئے اندر تے سارے ہوں سگیا ساڈے کی قیدے میں داخل ہے میرا پاک امام اجڑیا نہیں جن پاک امام ورسیا وے ان جگ تک کوئی اہل بہ پچوں ورسیا ہی نہیں باقی کی نال ہوا جب ایلے بہ پچوں کے نال رکھوں ورسیا کھانا خراب ہو گیا جمجھ حسین کا کھانا خراب ہو گیا میں کھانا خرابا تو پوچھنا کوئی اتری دے حسین کا کھانا خراب سمجھی کھڑے جے تو مڑ خانا اجرا تمسیا کنہ پیا پھر کارے وسیا تو پھر وساولہ کن وساو والے تو اجاڑی کھڑے وسڑا کن توجو نہیں فرمائی ہاں کیسا ہے مڑ اجڑن دا اتے کوئی تعلق ہی نہیں میں ایک گل تال کرنا پروانہ جان دوانہ پروانہ ایک چھوٹا جا پرندہ جانور ہے پروانے دیاں تاریف ہوئی نے جب اے سڑ اندر دو گل میرے دہلی رکھی ایک تے پروانہ جب جاتا ہے نا خوشی نال ہے غم جا خوشی آپ جایا ہے تے جدو کوئی غم جائے نہ پھر آپ نہیں کوئی تکے لے جا تو امان دسیا جی پروانے کو کوئی تھک کے لما والی آپ جی آپ جانا نہ تو مڑ خوش ہو کے جاندہ غم نال نہیں جفسوس یہ ایڈا سارا پرندہ جانور اور سن جاوے تو خوش ہو کے جاوے تو امام حسین غم کرب گیا سی مت انیمام مقام پر ایک پرندے پچھا ہے پروانے تھوڑے رکھ رکھتے ہیں جی پروانوں خوش ہو کے پاس سردا ہے ان پتہ ہے بہت اگے ہونی مینو سڑ کے اگلے نے سٹ دینا سنگیا مل ہی خوش ہو کے لگا جا پر جب سڑ ہے اور پچھو کسے پروانے کا کام نہیں کیتا جدوں بھی کوئی شاعر بولیا انہیں پروانے کی تعریف ہی کیتی؟ توجہ نہیں فرمائی نے کوئی اج تائیں, آج تائیں یہ سنیا ہی کسے آخیا ہوگی شاعر نے یار پروانے وال بڑی پیڑی بنی چنگا پلا بچارا ہوں جا کے سڑ جا کسے شرازی جنا جنا ولیاں ذکر کیا پروانے دا جس شہر نے بھی انہیں تعریف نہ انہیں آخیا کمال ہے عشقوں میں ہو اشک ہوے تجھا ہو رہی فرمانا آشک بن سال تو ویخو نیو پتنگ دے نہیں پہلتا پتنگ پیری ہوئی گجریا پی وہ نہ جائے ویخو نیو پتنگ دے نال جلن نہ درا دے کی فرمایا ہے خوشیاں جلن وچ آتش میرے موقف دی تائید میاں آرف کڑی رومی کشمیر دے دولج پی کی فرمایا انہیں خوشیا نال فرمایا گما نال گیا سی جرا رب و دہلا شریق مولا نے اپنے بندیاں دیاں مثال جڑی نہ اپنے بندیاں دیاں سفت سمجھا جانور پیدا کیتے ہوئے رب پروانہ پیدا کیا پاک حسین داہد عشق سمجھا خاطر جن عاشق ہے رب سونے دے وہ اسی طرح ہی نہیں پروانے وانگو ہاں پونڈ آگو نہیں پروانے آگو پونڈ بچارا وہ تیک تکا کے جانا یہ جی ٹر جائے <laughs> تو پچھتا کس مصیبت نس گیا جب گل مشہور ہے بھی پونڈ دی جاری پونڈ آخیا پروانے جن تیری لگی ہے ساڑی چلو اس ساکھیا ساڈے مگر ہی لگا پروانے دا کم جانا خوشی نال سڑ گیا جڑے سڑ چارے پاس طواف کیا جیسے بابے فرید کا تواف بریل بھی کرتا جب اگاہ ہوے ماسا سیٹ پہنچے مڑ پچھا لگا پروانے سا جیت بڑا کرد تیری لگی اے بھی لا لئیے پر سڑن والا کام آ رہا جی یہ تک تکا کے گیا عاشقا اسا تک تکا کے جانے جی کوئی وقت آ جائے تو با اٹھے رکھ لینا امام حسین واسطے بھی اپنے واسطے بھی اور جل اونڈ وہ پروانے نے خوشی ہو جانا ہوں کہ پونڈ تونڈ اصل جدو جانا تک تک آ کے ہے جے کوئی بن گئی واپس آنا کر بھی رواپ ہی رونا ہے ساری زندگی روندی ہی لنگ جانی یہ عاشق دا کم نہیں توجہ نہیں فرمائی جم سبھا لو قسم خدا دیکھ عاشق دا دماجن بن جی بد لگتا ہے نہ سرور نہیں آ جنا دے سڈا سخی سلطان بہو بول بولیا بولے جیدا بول سبحان اللہ سلطان فرما عشق کی گلی اول جار اکل تو دور ہٹاوے شیر کا اج مطلب سمجھاو پا نے عشق دی گل وکری اقل اقل دنیا دی ایک عشق والی عقل ہوں جی آشکان دے دی. او بے عقل نہیں ہوں ان کی اقل سارے نالوں تیل ہوں لیکن ایک اکل دنیا آدھے اکلے مریض ایک اکلے سلیم اکل تو دور کر دقل کا بچا اشک آخنا ہے قربانی ہو گئی ہے جو قربان ہو گیا وہ بچ گیا جو بچ گیا وہ رہ گیا اللہ تے پاک محبوب سرکار سناوا گلشا سدیق فرمایاں نے سانوں حضور نے پوچھا بکرے دا بکرے دی دستی اے فلانی کدھر گئی تے حضور وہ چلی گئی آ رہ گئی ہے آپ نے فرمایا وہ رہ گئی ہے یہ چلی گئی وہ رہ گئی ہے جی دے بیٹھا ہے او وہ تیرا میرا پتر رہ گیا یعنی تو رہ گیا, گیا. حقیقت جی محفوظ ہو علی اکبر ہو جائے وہ محفوظ ہو گئے وہ لگے لگ رہا سی اگے فرماندے نے قاضی چھوڑ کدائی جانے جدو عشق تماچا لاوے کی مطلب عشق دی تھپےڑ ہو کازی کلاد دی کرسی نہیں عشق دی کی چپیڑ سواد پہ جو فرمائی نے یہ مطلب واقعی عشق شاید ایسی اللہ رسول عشق بج جائے جنو قسم خدا کی لکھا تھپے کما سکھا لو چنگے نے کلا دی کرسی لالوں چنگے نے فرمایا لوگ اجا بتی دے یہ مطلب چوڑ بے وکوف ہوتی دے آئے وہ بڑی بہری ہوئی نہ کری یہ مطلب جڑے امام حسین سرکار اجڑے پہ سمجھتے ہیں یہ اترے ہے ہی اے نے ہاں جی سمجھ آئے ہوں نا امام حسین سکار اجڑا نہ سمجھتے یہ عشق وسیا سمجھ دے سمجھ دے سمجھ نال بول سبحان اللہ اور سن مڑن محال انہ باہو جنا مالک آپ بلاوے ہاں بزرگ نے پروانے نیشم سدی شما دی شما کشش نہ ہوں تو پروانہ نہ کیوں جانا ان کی کشش ان پہ سدی مولا تالا جڑے قربان ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ تھوڑے دے دے جنہوں سد نا لاکھ متاں کوئی دے پھر مڑ دے توجہ نال بول سبال اللہ تنگی آؤ جنا بانا نے اجڑیا سمجھنا امام علی مقام انہیں غم کرنا ہے اصل اجڑیا سمجھ دے لئی سڈا پاک امام ہوں بھی لکھا وسا دے پیا ل وسا رہے نے میرے پیر سیال نو نہیں وسایا ساجا موزمدین الدین مرولوی رحمت اللہ علیہ پیر سیال دے خلیفہ دلیفے آم فرما رہے میں میرے مشل پیر سیال نے فرمایا ہو میں چلا کٹنا تو ایک میل دے علاقے مچ, غیر میلے کے آن دیں پانچ وقتی نماز میں پڑھا بھی سنگی آ سدکے جاوا خاجا موض مو دین فرما نے چالی دن لنگ میں ویکھیا نور دی پال کی پالکی اتری نوری بندے اترے نے میرے پیر سیال وڈے خاجا شمس لارے فیم جنہ میرے لیے تاجدارے گولیاں خلافت بخشی سی انہاں نے سر مبارک تہل کے پتھ دریے میں جو پاں بولن دی سکت نہیں طاقت نہیں میں بال پوچھنا ہوا ہر کھول سن ایک پاک نبی سن چار خلیفے سن حسن حسین سن میرے چلے دی کامیابی تگ بننا آئے سن مگر میرے مرن تو بعد دسی پہلو نہ دسی پر سنگیا جے اجرا ہوں حسین سیال نو کنے کن سی توجو لال بول سبحان اللہ یہ پہلی بد عقیدگی اسلام اندر نبی باغ سرکار کا سہابی اہل بیت وچوں سیدنا امیر حمزہ بڑی ازیتناک شہادت نال شہید ہوئے انہوں کا کلے جا مبارک چبایا گیا نک مبارک کٹیا گیا بل کٹے گئے کن کترے گئے ہیں پتا نہیں کن اب قتل کیا گیا لیکن سدکے جا سنیا کسی مزہ امیر حمزہ سرکار کام تو نہیں رکھے گا امیر حمزہ بھی ہمیشہ شہادت کا تڑکرا ضرور ہے امیر حمزہ دا ذکر ضرور ہے لیکن امیر حمزہ سرکار واسطے غم نہیں بول بول بول بولو دیکھے کسی باندھری ہو ج جی حضرت امیر حمزہ سرکار شہید ہو چاچا جو ہے حضرت عباس بھی اہل بہت چزرت امیر ہمزہ ایل بہت چضور چاچوں دی اولاد اہل بہت چو جے جڑے مومنٹ سڑ تجونی فرمائی نہیں پھر فر کی وجہ نہیں پیا کام منی پیا منی رسول کریم کا نہیں منیوں منی سک اکبر کا نہیں منیوں منی فاروق آزم کا نہیں منی منی حضرت عثمان گنی پیاسے شہید ہوئے انہوں کا کام نہیں منی کا کیوں منی ماحول علی کا نہیں منی کا کیوں منی امام حسن کا نہیں منی کا کیوں منی معلوم ہوا ہے صرف بہریا کو وراثت لائی تو جنار آ کلوتا ہے جا نہیں یہ ہاتھ نہیں لگتا توجہ نہیں بولوا کے نہیں بولو اللہ اگلی یہ ہوں ایک بقیدگی کی اصلاح تھوڑی جی کیتی اگلی سونا اگلی تباہی دی کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوں جی گل کر لگا یہ دیوبندیاں ویڑے کوئی شبیر شاہ صاحب رامت اللہ جیسا جا کے چک کے لے آیا اپنے آپ نہیں آئی وہ کی جل کو دھوکھے بولی تھ ہو سکتا کہ پڑھیا بھی ہوا پڑھیا بھی ہوا تو توبا توبہ توبہ کرو میرے امام دگر اسے عقیدے یہ ہوئی شیر دے مر گئے نا حسین پاک دا ہاتھ ہونا ہے سڈا گربان ہونا ہے کچو نہ جاننا میں ہے کہ بھائی ماں نہ میرے تی بک پہ مارنا ہے میری ساری کی پیا سٹنا میں دھوکھے چور گیا تھا میں بےکوف سوکھے پاگل آؤں سیاڑا کدی کسی دھوکے چ نہیں آیا سوا لکھ نبی اللہ والے ہوں کبھی سنی کو دھوکے چیا ہومانس سیانے بندے نے کوئی دھوکا دے سکتا ہے؟ امام حسین سیا نہیں نا؟ آرد، آرد، آرد، آرد. اچھا ہوں تو دی چبلی بکھاوا کہ جاٹا بندہ ہوتی سیا حافظہ کمزور ہوں وہ پتہ نہیں ہوتا میں پہلو کی آخا یا تو بعد چ پنا ہوں ادھر کی, کی آخر گے ادھر آخن گے امام حسین دیکھا دین دا دا سی پیاؤ. امام حسین دین دے بیرے نو بننے لا گیا آندھے سن دے آندھے کے ایمان دین کے نو حسین بننے لا گیا میں کیا اتری دیا دین کے بیڑے بننے لاو گیا مرت جان بج کے گیا ہودروں پیا نجے ادھرایا گیا ادھر ڈبتاسی پیاتر بھی دا میں ضرور تارا دیا جان بج کے گیا سیاح بن کے گیا دھوکھے گیا ایک پاسوان ہے دھوکھے گیا ایک پاسوانا دین دےڑے بنے لا بن گیا چلی بڑھائی میرا تکریر ہو ل قومج آ جائے نو پندرہ ہزار سے بلا تو پندرہ لٹر مار کے واپس گلے گا میں کسمیا پیا اصل گل او کہ چور ہیں شیر ہوتا ہے چان چان ہے تو چور دا بس نہیں چلنا اگریزی آن. دی جہالت دا محمد عربی دی شریعت دا چان ہوگی اے چور لٹ کے لے جان تیرا ایمان یہ ہو سکتا آپ بھی فرما نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے چور وا کتر نے آجل آخو کجل آخ سے کاجل ساتھ چورا لے یا چور بلا کے ہے بولے مر اتنے چتر چور نے کہ کجل چو پتہ نہیں لین لگے بلے بلے, بلے, بلے چو کی چورا کجل تے خبر دیندے سدکے سدکے اور باقی چروائی بیٹھا ہے کجل چروائی بیٹھا ہے محسوس نہیں ہوتا ہونا ایمان دس یہ شیر کن سال کو پڑھتے پہ تبر ہوتی نے سنا لگے جی نہ تینو خبر ہوئی ہے معلوم ہے واقعی وہ ایڈے چتر نے مچھر اکھ لیتے کجل سڈا تو سانو پتا نہیں پہ لگتا خوش ہوئے بیٹھے ماشاء اللہ جی ہم نے وہاں ضلع سے بلایا حضرت نے تین گھنٹے خطاب کیا روائی گیا روائی گیا روائی گیا جدوٹیا اٹھا تو کسی اکھ والے نگاہ چ ماری ہے, تو دل چا چان ہے سی وہ اکھان نکل گیا اک چکل اترو نہیں وہ باہر نکل گیا اکھ دیں خبر نہیں ہوئی آخ سے کاجل, لے, یا وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھڑی ہے اور نے نیند نکالی ہے بیٹھے تو ستا پہ میں موضوع تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ ترتی ہے ترتیب آج کل کے مقررین کے کفیات ہوئے ہوئے ہوئے شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو شروع کرا گا تھلے تک لگا ما یہ پھر میرے نال لڑن گے تو سواد آوے گا میں دساگا کہ قبلہ اپنے نکاح دوبارہ کراؤ قوم دے نکاح کا کی بنتی گئی پھر گا چیلنج ایک مقرر خان قادری کادری میں اگلے سے لیا کرتی اس علاقے بہت جانا سر اس کفر وکیا تو میں اندر فتوا لکھوایا بھی پھر جا کے پہنچایا بھی آ تفر ان خبر ہوئی ہے کہ لیاکت پور علاقے چشتی پھیرا پا گیا بس اس ویل ان فون کیا انہیں آخیا اگلے جلسے جن آو میں کیوں اچ پیا کرنا سو ہائے ہائے سائیکل کے اناڑی بہ جاوے نا کسے کسی دون ضرور پاڑے گا سائیکل ہے ہولر والا ٹریلر تو پہ جائے مڑا پی خیرا یہ تو ساری امت برباد ہوئی پی جب تک یہاں جہلا تو جنہ تربیت کسے کامل ولید نہیں حاصل کیتی نہ علم پڑیا نہ کسے کامل ولی د جوڑے چیٹ جو کے اپنے نفس ناریا جب تک یہ سارے شریعت ڈرائیور بڑے رہن گے سا بھٹا بیٹھا رہنا انہاں تو قوم چھٹے گی ندی سونے کا پہننا اور فرد ان شاء اللہ کرنا ہاں ایک پاسے شہراں دے ناتخانہ کے کفرییات سمجھا گا ایک پاس مقررین دے کفرییات سمجھا گا اور خود انہوں نے پتا نہیں ہونا کہ اب کر کے کفر جن کو دکھ ہے بلگر ال حیران ہوتاب ہے میں وہاں بچران دی علاقے تقریر تا ہوں بلگر تول حیران تس لکھے کورانا کور مرو در کربلا بلا تان یوفتی جو حسین اندر بلا فارسی کا شیر اس لکھا ہے اس آخ ہوئے کربلا ہو کے نہ جی میں حسین مسیبت فسیا تم بھی انج پھس جاویں گا یعنی اس لکھا امام حسین ہو کے کربلا گیا ہے. تے اج دا پرے بڑا لڑکیا آخر ہے حسین بخر کھا کے گیا میں پوچھ ہوں بکو سات فرق کی ہے ایک بھوکے اللہ ہو گیا دو دونوں لوگ بن گئے میرا مخانے ہوئے اللہ نے بڑی در کی گائے ہوئے حسین اللہ ہو کے بھی نہیں گیا تھوڑے دار بھی نہیں گیا محمد اربی کی شرکت نور لا گیا ہوئے ٹھیک ہے فقیر چشتی چوکی داری کا حق ادا کر جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ جی ہاں دھد کا دھد پانی کا پانی ملتان دے عالمہ تقریر سنی انہاں آخلا یار توجہ ہی نہیں کی ساری اس پاسے سوچیا ہی نہیں اک بولتے کی پایا جی واقعی سڈے ایمان دا بیڑا خرق ہوا پیا کسمیا پیان دو چیزاں تو خالی بندہ ایک ہسدا تکبر حق پھر سمجھ آس کتوں مریا یہاں دو گلوں تو ایک حسد تو کی یہ دونوں کیوںتا تھیدار اس مالک دی مرضی ہے اتریا بارش رولتے گلیچے رلے ایک منگتے نو دے چھوڑے ہوا کی فرمائی مولا دے میرے فضل کسے دا پہلا نہیں جس لئے چاوان, جندے چاہوا چاہاں جو چاہاں کر چھوڑا مینو کون بول سکتا دوسرا تکبر یہ نہ ہو تکبر کی ایڈے بلاوا بیٹھے ہیں پرانے. نو آگے, نا, جی ہے, یہ نو سمجھا کہ سانو کوئی کتابر کرنا آدھا امر جی گل پہ کرد یہ سارا ہے جو میری عمر پنج سال اتحاد کی عمر हक कदा चल्या हक की जिंदगी दसो किने साल की सारा बंदा हक की उम्र वेखदा हक बोलने वाले की उम्र नहीं दिखा तवज नहीं फरमाई ने यार आक की उम्र वेखदा हक की उम्र ही लंबी मेरे नो कई को बल्कि पहुंच नहीं सकती ठंडी उम्र गल हूं इधर दोबंदीयत इधर अज की बरेलवीयत امام احمد رضا دی بریلویت نہیں کیا ہے؟ وہ ہون دے تے ہوں تو چھوٹا دے, دے بھائی ماں میرے امام آنا پیا دھوکھے نہ گیا میرے امام نیا آنا ہو کے گیا بے سمجھی نہ گیا میرا امام جو کچھ کیتا ہے کیا دی شریعت دی کی روشنی چیتا کیوں بھائی تا دل کی آخر ہوں میں سمجھانا سن ایک رخصت ایک ہوں ازیمت بادشاہ گیر شری ہول چ سارے اتنے فرد بنتا ہے کہ اگر تسان اندر فتنے تو ڈر کے انہوں ہاکم تسلیم کر دے جے لیکن دل چی خیرت نفرت ہوے دلوں نے تسلیم کرے کوشش رہا جی جی وقت لبے تے اسائن جے تو اصل جب تسان دلوں ہی انہوں مل رہا پھر جانوی ہوو گے یہ ہے رخصت شریعت رخست دیتی کہ نہیں تو بچارا پہچان جوگا تو فطر تو ڈرنا ہلاک تو خوف لڑا باقی نہیں یہو جہ تک دلت گرا تک ازیمت کی ہے ازیمت کی ہے کہ دل چیڑی غیرت ہے اناہر بھی کر چھوڑنا جی اندر نفرت اس طرح امام حسین کو نفرت کا اظہار بھی کر دینا اگان باوے کچھ روے تو باہے نہ روے رخصت کے اندر بھی خدا نہیں پھڑے گا لیکن رتبہ رتبا ازیمت شاند اچا ملتا ہے توجہ نہیں فرمائی نے میرے امام عالی مقام سرکار رخصت سے نہیں دے عمل فرمایا ہے تا کر کے اللہ د پاک محبوب سرکار امام علی مقام نو زیارت کراؤ نے،, نے خود بیان فرمایا صحیح سی کتابوں میں لکھا تھکنا اور صحیح روایت جدو رستے دے اندر امام علی مقام سرکار نو مکے شریف تو جدو کربلا بلاول ٹرے نے راہ دے اندر صاحب اندر اوکے آئے نے آپ نے جواب جب د کہ مینر نبی نے اللہ کے پاپت رسول نے مجارت کرائی ہے جو حکم فرمایا میں بغیر کھولن تو کر گزرا بابو صاحب دھوکے گیا رسول کریم بھی آ گئے تھا اگر روایت میں نہ واوا میری دکان واٹ ایک نہیں میں سیو کتاب وکھا سکا اسی گل دو اے امام عالی مقام دی شعور نال تے لا شعوری نال دشمنی ہو رہی ہے کہ بکا وجد غیر مذہبی سننی پیا یہ سننی نہیں ہے دال خور ہے توجہ نہیں فرمائی جی نہ ہونا تون چوم کے بعد شاہ تننا ہوارویں شریف کی کھیر پھر کہہ چڑھتے ہیں دال بابے دی سانو تن لین دے شرادی گل پھر دس لین دس لئی شرادی گل سبحان اللہ آئے حسین اترائے ہے اوترا حسین بنیا آئی حسین فرماوے مدینہ پہلو مدینا بعد شریعت پہلو مکہ بعد شریعت شریت پہلو علی اکبر بعد شریعت پہلو حسین سر بعد چ شریت پہلو یہ آخر جلاج در شرادی گل ہال کتنے حال مصروف ہے ہاں سد کے سدکے راتو چاہ سبحان اللہ اچھا اگلا کی پیا بھاؤ کھیا ہوں جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا دی قوم پھر سورج گم ہو جاتی نا سورج جب سور لگے نا پھر بھاوے ڈال بھی نا نکلتی ہونے واہ واہ مڑ بولی سترا پہ بول جی مان گائی جا رہا نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پناب ہوں سارے دھی مراد کنجری بڑا کے نچی آچی آ لیکن کیونکہ سر رہے پوری قوم گوم ای گل میں کسی بھی دھی ن چاہ نچ نہیں کڑیے مینو کو مارے کیوں میں بے سرا آخر کنیا چا سن چائیے ایک سرے تو لے کے دجے سرے تک سارے جڑ گیا کی باندھ نے آنڈ کی نے تی روپئے پلیوں لا کے پانچ ہزار دیپ دی لے کے ہاتھ نہ لا کے نال بٹھا کے آ کے گھر ویگتے سی کہنا سولہ پہ گا خدا جب جیل لیتا ہے اکل بھی چھین لیتا ہے ماہر دین آتا جنہیں باندڑ بننا ہوئے سکولے داخل ہو جائے جنہیں انسان بننا وہ محمد اربی پاک سرکار کی شریعت داخل ہو جائے ایمان توجہ بولو سبحان اللہ اور میرا امام مدینہ شریف چو ٹرے نے مکے مکے شریف چو ٹرے نے کربلا یہ ہزار میلوں کا سفر بنتا ہے ہالے بیٹھے بٹھایا بیٹھ تو سدکے اچھا تے نزدیک بیٹھنا یہ نہیں ہوں کی خیال ہے اتوں ای ایک بندہ کراچی توڑ گیا ہے وہ بیٹھا ہے جی لگو بیٹھے بیٹھا ہے واہ واہ واہ واہ واہ باہر وا. یہ میرے امام دی کردار خوشی چکی تھی. مصرے چمام کی روح ترک نہیں ہوے گی کہ بئی مان میں مستفا شریعت کی خاطر تڑفدا رہا بے کرار رہا حرکت چل اتے اتوں چل اتے تھان تھان پھر آ تاٹے چ مراسی ایک مصرے چ میری تھاری تباہی چکی تھی آئی تو آ بیٹھا بیٹھایا سیٹ اپنے آپ آ پے جلو اب پیر بیٹھا نہیں نبی شریت جی نہیں اٹھا کسے ان ستایا کدی فوج وہ جا کے لڑیے صرف وہی دیگ لڑ دے ہوں لڑنا نہیں رکھے گا جی میرے امام لڑے نے تو امام بیٹھے نہیں امام سرا پا حرکت چار کلنبر راہوری فرمانا نکل کر خان سے ادا کر رسی میں چبیری واہ واہ وہ آپ بیٹھا سی تک پہنتا نکل کر نکل نکل نکلے اور تمہیں نکل مرے <تصفح> <تصفح> <تصفح> نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسی میں چبیری فکرے فکر مرے یہ خان کا نظام نہ اپنا جو حضور دی شریعت شریت نہ دکا لو نہ ٹھڈا لو نہ ٹورے نہ کسی نکھے نہ کچھ کریں آخھا رواں تسبی پھیری جال نہ کریں یہ حسینی راہ نہیں توجہ نہیں فرمائی گئی جائی نے کہ اگلی بھی گئی ایک گل دل دکھانے بٹھا جا اپنا عقیدہ سنیا والا بنا جا توجہ لال بول سبحان اللہ کر د یہ ہوں اگلی گل کر لگا اگلی کی ہوں جی گل کر لگا انہوں گور سمجھا جی تسان پر پچاتی بندے بھی بھٹے جی گلوں سوچو گے انت گے گل اگر کسی بندے کی بےزتی ہوت بے کی کوئی چادر دشمن لا لو جہا گا نا سجن وہ کجن دی کوشش کرے گا جڑا گا دشمن وہ ہر تے بیان کرن دی تے اچھالن دی کوشش کرے گا ان نہیں ہو جی. سجن بےزتی یا بیان کرتے ہیں سچی بولیا جی اگر بل فر اگر بل فر رسالت ہو چادرا عزت دی چادر کافر لانتی نے جیڑا گا سچا وہ بیان نہیں کرے گا وہ چھپا جا دشمن نے ہر تھانے سر لا لا کے سنا میری گل نہیں دمجہ کس رنگ سمجھاوا میں ٹھیک نہیں چلن دیا نا توجہ لال بولو سبھان تصانہ بھی چلن دے میں تھا چلا رکھا گا سجان ساری مانے سدالی اگر دی فوج نے لان پیا کافر بھائی نہیں ہے پاک خاندان دی عزت کی چادر اتاری جہرا امام گدالی وگر سجن ہوئے گا کوشش کرے گا بیان نہ ہوئے تاکہ خاندان رسول دی عزت محفوظ رہے جا بھر کا میار سی ڈیری ڈھوم ہوئے گا ڈیرے کا ڈوم تو بکر دا, دھوم دا, دھوم دا, دا سی انہیں بار بار بیان کرنا زینب رول گئی چادر اتر گئی سمجھ لاندان رسول بھوکنا پیا دوست سن عزت رسول دے خاندان رسول بھی عزت کے سجڑ سن حجرت السلام امامی رحمت اللہ امام ابن حجر حتمی مکی رحمت اللہ علیہ امام عبدالحق الحق محد سے دہلی رحمت اللہ علیہ مر کا ماں صاحب ابھی سننا انہیں کتاب آج لکھیا اور آلہ حضرت فتح و رضویہ آج تی چڑی کے اندر آپ نے صاف لکھیا امام غزالی گل کہ آپ نے فرمایا کربلا کی حکایتوں کو بیان کرنا وائز پر حرام ہے میں سوچتا سا ایڈا وڈا امام حرام کیوں پیانا ہے پھر پتہ لگا جشتی غور کر تیری اقل نکے ہو سکتی ہے غزالیت نقصان تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو وہ رات نے دی روح مبارک نار گاہ سالت میراج دیت حضرت کلیم اگے پیش کر کے فخر کرماو ہے کلیم تاری گزالی ورگا بھی کوئی ہے جہے رسولک یہ گل دو بندی اشرفان بھی امداد الشتاک چ لکھی ہے تو میں پوچھنا جنہ تے پاک نبی فخر فرماو خطاخ پھر سوچا تو پتا لگا امام گزالی دوست سن خاندان رسول دی جتر <تصحیح> <تصحیح> <تصحیح> آج ویخ قسم خدا دیبیا پاگاں کے ذکر انج کر گے جی کسی براسی کی دھی کا پتھر زینب زینب سکینہ آکھیا وہ آخر دیا بک پیا مارنا تھا تیرے بوتھے دے سو خاطر ٹٹیسے پتہ نہیں ازارہ وار مشکمبر دے منہ دھوئیے پھر لکھاں لکھ لائیے تو انہیں پاکاں دے نام لینا ساری زبان تے پھر بھی بے ادبی لگتا جت جان کے گھر میں جب لاتے نہیں کے گھر میں جب رئی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے ال جو بول سبحان اللہ بے حد گس فرتے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی اہل بیت آہ. آہ. آہ. امام حسن کون سن آلہ حضرت رحمت اللہ بریلوی دے چھوٹے بھائی سن آپ فرما بے ادب گستا اے حسن سنا دے جو سنی اہل بہت کا کسا ادب بیان کرتے ہیں بکر ڈیری کا مراسی لے سکتا کوئی سنی نہیں لے سکتا میری گل نہیں سمجھا نہیں اور پھر سن ایک افتخار طاہر گوجر بھی دار تھلے آیا سی اللہ تعالی دے فضل و کرم ہوں جی نہ ہو سو کو دور نستا چشتی آدھا نہیں آنا میں تینوں آخیا نا چور ار دل ہوں جن چیر چوکیدار نہ ہو چوکی <Guchy> دار آیا نہیں تھے ہوں اس نے ماں دی شان والی کیسٹ میرے کو پئی میں منگائی ہے کیونکہ میں جڑے یہاں کے کفریت بکوا سا بیان کرنی ہے کیسٹ چو سارا لب, لب, لب بیان کرنا پھر کیسٹ نمبر دساگا کہ حضرت نے فلا تھا تھانے بک ماری ہاں دے وچ میں میرپور جا رہا تھا میرپور آزاد کشمیر والے پاس تقریر تھے. تے ویگن والا لائی بیٹھا سی اندی وہ ماں دی شان خاک خا کچرول تے اور آخے آخے آخ آخ سکینہ پہ آکھ دی میں کنو آکھاں نہ میرے سہورے نہ پےکے گل انج لگی جی گولی بجتی کیونکہ گی گرم ہو ہووے، ہووے فورن دستی سوئی فورن بول دی جی میٹر جاگتا ہو جی ستا ہو اس لیے پتا لگتا ہے جدو باہروں آواز آتی ہے اللہ تعالی کے فضلو کرم کے نال چیاں فکیران کے جوڑوں کا سب کا روت پاک میران کے جوڑا سب کا میرا میٹر جگدر سی میں کہوں گا چنے چن توں تو سمجھن ڈیا میں سواب کھٹن ڈیا یہ توں کجران کا گا سننا چاہے کیوں جو سنے گا تو سمجھے گا میں گند یہ سمجھے گا میں عبادت پیا کرنا یہ اہل بہت کمال پیا کرنا سنگیا ایمان جڑی گل کرن لگا ہمیشہ کماریاں دیا. شریف خاندان دورتوں دیا, دیا, دیا. کماریاں شادی دا نام بھی منہ نا نہیں لیا سچی بولیا میں سکول دی تو نہیں کرتا کیونکہ یہ باہروں باہر ہی سارا کچھ کر لیا پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن میں گل پہ کرنا انہوں کی جنہوں کماریاں آخیا جا میں گل اس واسطے کی تھی میرے کو کتاب آئی پہ ہے جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال اختر علی لکھیے پہلی بار چھپ کے آئیے اس کتاب سرکاری غیر سکلوں زنا کاری کی پوریا داستانہ باہوالا موجود نے اس بندے سابت کیا کہ چکلیاں تو بدتر نے اور میڈم پروفیسر جڑے میڈم تو ماسٹر تے پروفیسر جہے جی نا یہاں کا آ کام ہوتا ہے یہ آ پھر جناب جی کوئی فلما بنا دینے, کوئی کچھ کرتے ہیں پھر لڑکیاں بلیک میل کرتے ہیں پھر سارا کچھ کرتے ہیں یہ کتاب ہوں آ گئی ہے پہلو تو میرے لڑتے سن ہوں کتاب نہ لڑ لیکن یہودی ہوں لکھوا کے بدار چ لتی کیوں اج دی گل سر آم چھپ کیوں گئی ہے پہلو تو ممبرت نہیں ہون دے تو ہوں چھپ کیوں گئی ہے انہوں پتا ہے کہ قوم ہوں اس حد تک زمین مار چکی ہے جو اکال ویخ گا بھی آخ گے ترقی ہے اس تو بغیر علم نہیں آنا ہاں ضلع مظفر گڑھ کی گل ہے سارے شہر دی کہ لڑکی باپ نو داستان سنائی میرے نال ہو جی باپ آخیا پتر علم واسطے صبر کرنا پہنا وہ بندہ میں ملا کرنا جیسے پوتی اپنی نماری کندر سوئی جو غیر تو باج ہوں جی میں باپڑا بناؤ اشنا شاہ کماری بے زبان وہ منہ چڑھ کے کی آخنا وہ منہ لفظ ہاں شادی دا نام میں نے کاریاں بیبیا جنہاں دے شادی دا تذکرہ ہویا ہے وہ اٹھ دن شادی تک کمرے تو باہر نہیں نکلیاں اوی ہوں بھائی سچی بولیا جائے مراسی کی بی سکینہ دے بارے لفظ سکینہ ویسے سکینا ہول نے پتا سکینہ کو سکی بنایا سکینہ آخ دے کی پیا آخ وہ پی آخری ہے میں کنوں آخا میرے نہ سہورے نہ پے کے سال دی لڑکی رسول اللہ دے خاندان جنہ کے تکوے تہارت عفت پاک دامنی دگے فرشتے بھی شرما دے بارے بک دے کہ وہ بی, بی چھ سال دی پہ دی ہے میں کنو آخا نہ میرے سہورے نے نہ پےکے نے پوچھ بھائی مالا! کیڑی تیرے پیو دی روایت جنہیں چ لفا ہے چاہیے تو پتھر چوک کے اس دی کیسے بن چکا پر تیری بد بختی یہ چالی روپیہ لا کے ہاتھوں لیا ان تاکہ رسول اللہ دی خان مبارک بیٹی پاک دی عزت جیڑی وہ بار بار کولتا رہے تو میں سنتا رہا تو مزے لوا ہے کہ نہیں بھائی بولو بولو یہ شیر تو دے ہو کہ نہیں ماں دی شان والی کیسے جی بک نہ ہوئے ہو یہ تیرے میرے عقیدے محل کیوں بگڑے نے اس واسطے کہ اسان علم شریعت تو دور محروم جان تو محروم سانو تمید نہیں رہی ایمان میرے اندر خبر نہیں آئی کہ کی ایمان کی کفر کی حق ہے کی باطل ہے کی جھوٹ ہے کی سچے توجہ نہیں فرمائی میری گل نے توجہ لال بولو سبحان اللہ کروڑی جی سلاح کی جہے گلت قائد سڈے داخل ہو گئے او ایک اور گل سنا مل لگا سنا چھوڑا ہوں تو تم آپ سمجھو گے کہ یہ کالا نویر کسی ہو اپنے جب درد والی روانہ کچھ ہے نہیں میرے تو بالکل ایمان نال میں پڑھا نا میں لکھ لکھ روپیہ جلسے کا لے سکا बादशो कान त हाथ थरिया हो मेरा उंजी सुर तहजा भरा सड़ैकीाला है उस इलाके आला जूते ने उस इलाके आला जो आने مینو تو باج باج بھاج پہ آ لکھ لاکھ دین میں حسین دی ن اصل گل ہے میں لکھ لانچ پا پیسے دلہ تعالی دے فضل و کرم دے میں اپنیا جتیاں پاڑ پاڑ سڑکوں تے ضرور سفر کر لینا لیکن میرے کو بے زمیری تے بھائی مانی دی یہ دولت کٹھی نہیں ہو سکتی ہاں اور اللہ تعالیٰ مینو اسی طرح ہی رکھے اوے ہی گجور رکھے اسی طرح ہی بے نیاد رکھے بلکہ اس تو ہی ودا چھوڑے تو اسی طرح ہی پھر دنیا تو لے جا ہاں گت توجہ چ بول سبحان اللہ چالا وچنا نہ ویر کسے نہ ہونا جس بہن کا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو تیر سن دیا کئی ہوں درد آ گیا ہونا ادھر لیکن غور نہیں بھائی اخینا کیتا کہ یہ مطلب یہ بنتا ہے بول کے بی تو خیر آخ آخ آخری شالا نوی کسی دیبیا بیبی داخور مت پہ دے مت اپنے حضور کی امت دیاں نے شالہ بچڑا نویر کسی د دین وچھڑ جاوے قرآن وچھڑ جاوے ایمان وچھڑ جاوے عزت وچھڑ جاوے پر نہ بچھڑ جائے کرنا بچھڑ کسی نہ ہونا جس نہ کوئی اس کی دنیا دن ایمان نال دس جدو قوم دے بچے بچے سن قوم دیاں بیبیاں سن قوم دیاں بہنوں نے سن لا ساڈا آخر ساڈا ملا بیاستا بھی شال وچڑ کسے دے سارا کچھ بچھڑ جائے دین بچھڑے قرآن بچھڑے پر بھی نہے ان نہیں انہیں جفا جا مارنا انہیں آخنا پرا واہ نہ ایڈا بول عظیم اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے خدا کی قسم جبل قدرت چیز دی جان ہے میرے خاندان رسول دی ہر بی بیبی کا سبق ایک حسین ویر کیے لکھا لکھوں ماہ باری مصطفیٰ کے پورا تو بچار چڑیے پر دین نہ جان دئیے چے حو برا دین تو بچڑ گیا بھن آ کے شالا نہ وچڑ یہ گلتی کر بیٹھا اگوں کسی کا برا گلتی نہ کرے یہ سبق میری گل سمجھے ہواوا اس کو وڈا پا جا لب لیا پوڑ میرے کول دی ہوئی سی تینوں دھا دن کا پانی, پانی کر کے پہ دینا اللہ تعالیٰ کے فضلو کرم انتہائی گستاخی اور تا لیکا کھڑی ہے حسینی راہ کیوں نہیں پیا واسطے جب سبق لیکن کٹا کھڑے ہیں آپ ہی پکے کھڑے نے خبردار ادھر نہ آیا جی کیوں آ کے نہ ہی نہ جس دے صحابہ یہ سبق ہو दो साहबी ने सुनाव गल दोबी जंग दौरान बैठे इंतजार साड़ी वारी कदी एक आख दे मैं पहलों लड़ा मेरी हसरत पहलों लड़ा काफा माड़ा جفی سارا جہانم پا لوا پھر میں شہید ہو جا مر جا دوسرے بیٹھے ہیں وہ یار آ میرا دل ایک کر دے میں کافران لڑا انہوں مارا پھر جدو میری شہادت دقت آن لگے کافر منہ ڈا لے میرا بل کٹ لے میرا نک وٹ لو آنکھا آخ لو میرے کن کتر لو پھر میں نو شہید کرے کیا مت دہار آئے مینو رب پچھے کی ہو جائی میں آخانگا جو ہو جائے تیری خاطر ہو جائے سبحان اللہ تو میں پچھنا وا جنا محبوب دی سنگت گھر تو بار والے بہن وہ مگن ہو گئے مالا تکلیفا خوش ہو کے قبول کرن، میرا کرک جدا ہو جاوے اکھ جدا ہو جاوے بول وچھڑ جان کن کترے جان پر مصطفیٰ دا دین نہ جاوے क्या मत वाला दिहाड़ आए रब पूछो तेलू की होने खातर हो जिन्हे घर तो बहर आए संगत बैन इंज आशक बन जाबानिया देने घार वाले बन जा घर वाले चल जो फरमाई आले बैत कि आंदने वे जे घर वाले होवन घर के बन वाले होव आखला छर अल्लाह मेरे मालिका अल्लाह छेती चुक लाकित बच जाओ आको जा सुनो इना भी चंगा साढ़े ले भी चंगा छेती चुके जाए अगों तो कुफर नहीं बोल उम्मत नहीं चंगा है गुमराही तो बच जाएंगे हां यू बख्श के चुक लख्श देना हिदायत देते चुक ल मौला ताके एन तेरी उम्मत भी बच जाए तो यह भी बच जा मैं तो इा संघिया कर देख के इस वक्त کربلا دے, دے نال دے دے دے جو کچھ کشت اکثر بھریا پھر دے نا. اکثر گمراہیاں نے اہل سنت دی تباہی والیا نے گل سننا حرام ای. حرام ای. حرام گل اوہی سن جس دے اہل بیت دی عزت عزمت تیرے دل دے اندر پیدا ہو جاوے تیرے گھر کا بچہ بچہ حسین راہ ٹر پوے بول سبحان اللہ. سب کو شہادت چند اقید اسلح دیا دیاں عقید کی اصلاح دیاں کہ دی سارا عقیدہ اہل سنت وہ نہیں جو سننا امام علی مقام دے متعلق شادائ کربلا دے متعلق دعا کر سدکا مدینے تاجدار کا اللہ رب العالمی سان چلن اور اس حق نمجھ توفیق عطا فرماوے صبح جمعل المبارک گے کیا مسلمان انسان ہو یہودیوں رسائیوں مرزاوں کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں میں نہیں آخنا چاہوں جہ تر دشمن دینے نا. آج جنا جنہ تیری دشمنی مہاشواس سے پی جی تھان سے کبزہ تیری, تے انہیں ہے. تیری جو نے چوری کر لیئے ایک کٹا وچھا کھول لیا ہے کھوتی موہ ماریا فصل ایک لڑائی پی گئی دکان تے اگوں دی آکڑ کے لنگ پیا تو اٹھ کے لڑائی کر دیتی گئی لڑائی پی گئی ہے جی اپنے شریقا کھانا کھا لینا ہے، تے سارے کھا لے بس اللہ رسول نو نو تے اندے صحابہ تے صحابہ اہل صحبا رویت ولیاں نو اپنے برابر رکھ لے بس ویسے تے مومن اپنے کی ہر شاید اچا نو سمجھتا میری گل نہیں سمجھ آئی میں کے دیسی لفظا چ دلی انتہائی وہ ارک کٹ کے تین دے اپنے شریقا مخالفا دشمنوں کے جنا داطر ویر بغض تے دشمنی رکھنی حرام ہے تین دن, دن جو بولے نا دنیا دی خاطر دنیا دے جھگڑے دی خاطر حدیث چاہتا ایمان لہل ہو جا جتھے ایمان جے اوے دکھ روٹی نہیں کھانا ایمان جاوے یعنی نہ بولے تو جی روٹی نہیں کھانا تو جی بولنے والے سنگی بنا کے گل لال چلاوے بس جو مولا نو کی جب دے میاں بیوی کٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں نہیں سینما جا سکتے ہیں سینما جانا ہوٹے جان ہاں جی نماز اللہ دا تک ہوفتی غلام سرو قادری صاحب کہتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے انگریزی سیکھنا فرض ہے انہوں دے دین دی تبلیغ آ سکے انہوں نے دین دی تبلیغ ان کا دین کیڑا ہے کہ یورپ پہ یہ لین تیرا اسلام آباد نہیں اسلام آباد پہ آج جیت اسلام آباد ہے اتے اتلے سپیکر چ بانگ نہیں ہوں بانگ چلے سپیکر چیز ہے کیونکہ باہر سکھ بیٹھے کیوں ہے کدی سکھ بانگ روک روکتے ہوتے سن کہ نہیں ہوئے سکھ بانگ روک روکنے سن اج تیرے ملک اسلام آباد مولی صاحب پنجابی پہ اردو والے کر پیریز اگریزی وہ لیا دیا یورپ دا قانون ہے کہ سر عام لڑکی کر رہی ہے پیو نہیں روک سکتا جی روکے دو سال اندر اچھا سکا پیو دو سال اندر ادر مفتی صاحب نو آخن گے تبلک نے مبلغ نہیں مبلغ اللہ میری توبہ اللہ میری میں ایمان کی کی رونے رواں اب میرے کو اخبار پیا تو دسا جی اس قوم ہوا کی پہ اب میرے کو اخبار پیا اٹھائی جنوری کا جنگ اخبار کدھر تبلیغ کر جائیے اٹھائی جنوری کا جنگ اخبار نورانی صاحب سن نورانی صاحب نورانی صاحب دے بیٹا جی نے انس نورانی صاحب ان بیان ہے خواتین برقا پہن کر دوڑ میں شرکت کریں تو بسم اللہ برقا پہن کر دوڑ میں شرکت کریں تو کر میں پھر رہا نہ گیا میں کہ جی گھروں بسم اللہ کرو ٹھیک نہیں جناب یہ جناب نہ ہونا میں جرمدار ہزار میرا حیاانک کرو رسول لگا جی یہ کسمیا پہ میرا حیاانک کرولہ رسول لگی تو صرف دن کا حیات ماقی آؤ میں رکھ میں جنوری کا اخبار دیکھو نہ ملتی نیماس تو سر رات کیوں نہیں تری کادے کا بیان انتی تاریخ میرا نہیں چھ کیوں کیا ترتیب ہت گے کرا رہی نے یہ بالکل حضرت صاحب ہے بھائی اگلے دن اگلے منٹ اگلے دن انتی ترین ٹھیک ہے بھائی چپ چپ جی چپ ادھر بیٹھو بھائی بیٹھو اور بیٹھو میں فیصلہ کرنا سپیکر بند کری سوچ پہ میری سوچ بہ جا سلام پہ سلام رکھا یہ کوئی گان ہے تاری ادھر بھی بھائی یہ ہو گیا جی وہ مدرسوں کی کتاب مدرسوں پہ مدرسے دو بندی تو نہیں بات مطلب جی کہا تھوڑا جیل آنے سارا بندے تھے پا لو تماشا ہک ہک جا رہے مار دل پا دو تماشا نو لو پا دو کم خراب ہو جانا جنہیں تو یہاں پا دو مہربانی یہاں پا جگڑ پہ گے بندے نہیں ہر کوئی بیٹھے سارا ہوتے ٹھیک کرانے میں بڑے ویسے سدیا کھی ٹھیک نہ کرا باپ برداشت کر ہاں دیکھو مدرسے تن مدارس کی کتاب ہے بیٹھو جی بھائی لکھو کیوں بغیرتی ਅਗਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੂਤ ਹੈ ਆ 20 ਮਾਰਿਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਦੇ ਬੋਖਣਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਖਤਮ ਫਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਫਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਲਾਣੋਂ ਚੜ ਗਏ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜੰਦਾ ਮੁਝੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮਾਰੇ ਜਾਨ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਮਾਨੀ ਜਾਣ ਪਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰੂ ਖੜੀਦਾ